شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا خالق اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رحمٰ مدین خاہم شعیب یہ کتواں قصہ ہے جی پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوی سے متعلق یہ دوسرا تحریم تحریر کا تھا نا اچھا وہ دوسرا اس بنا پہ ہے کہ قوم میں شعائب جو تھی نا یہ تاجر تھے اور تجارت کے اندر کمی بیشی کرتے تھے مثال طور قائل ہو وزن ہو اس کے اندر کمی بیشی کرتے تھے اور یہ کمی بیشی کرنا حرام تھا یا حلال تھا تو اس کو حلال سمجھتے تھے تو تحریر تحریم کا مسئلہ آ گیا نا مشرق بھی تھے تو دونوں دعووں سے تعلق ہے باقی مدیان علاقے کا نام بھی مدین تھا قوم کا نام بھی کیا تھا مدینہ تھا دونوں کو علاقہ بھی مدیان قوم بھی مدیان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین بن ابراہیم ان کے نام پر تھا علاقہ مدیان بن ابراہیم کے نام پہ علاقہ بھی وہی اس کی اولاد بھی مدینہ ہو گئی اور بھیجا ہم نے تر مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ان کو اصحاب اے بھی کہتے کیونکہ ساتھ ایک بڑا جنگل تھا قال یا قوم تبلیغ تبلیغ شعائب پرمائے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اس کے تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے دلیل کیا تھی یا تو شعائب علیہ السلام پہ کوئی صحیفہ نازل تھا یا کوئی موجزہ تھا اس کی صراحت نہیں ملتی بہرا یہ چیزیں تھیں فعوف القیل پاس پورا کرو تو باپ کو تول کو نہ گھٹا کے دے لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ فساد کرو زمین کے اندر بعد اصلاح کے یہ تو پڑا ہے نا آپ نے یعنی شرک نہ کرو بعد اصلاح کے بے باپ رسول یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تو منہ میں ایک اور خرابی تھی ان کے اندر شرک بھی تھا باپ توول میں بھی کمی بیشی کرتے تھے اور تیسری خراب یہ تھی کہ ڈاکو بھی تھے کیا آ ڈاکو بھی تھے ڈکیٹی بھی کرتے تھے ولاقو بے چلِ سراطن اور نہ بیٹھو تم اوپر ہر راستے کے کہ دھمکیاں دیتے ہو لوگوں کو ڈکیٹی بھی کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے کہ شعائب کی بات نہ سنو روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے اس کو جنگ جی مان لاتا ہے ساتھ اس کے طلب کرتے ہو اس کے اندر کجئیں آئے اور یاد کرو جب تھے تم تھوڑے پاس اللہ نے کثیر کر دیا تم کو اور دیکھو کیسے تھا انجام مفسدین کا اور اگر ہے ایک طائفہ تم میں سے ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ بھیجا گیا میں ساتھ اس کے اور ایک طاع وہ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو جہاں تک کہ فیصلہ کرے گا اللہ ہمارے درمیان اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں کا تو اتنے تک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی کاتی تھی دی؟ تبلیغ شعائب او کال یا قوم سے اتنے تک آگے اناد قوم وہی سرداران سامنے آ اناد قوم کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم سے البتہ ضرور نکالیں کہ ہم تجھ کو ہے شعائر اور جو مومن تیرے ساتھ رہتے ہیں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 کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے مسئلہ پہ تھے کیا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس مذہب کے اندر تھے اب لوٹاؤ تو یا تو یہ ہے تغلیبان کیا کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کے مذہب پہ نہیں تھے تو باقی لوگ تو تھے نا تو ان کو حلبہ دے دیا یا یہ آدھا یہود من سارا, ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو سارا ہو جاؤ لوٹنے کے ہم نہ ہو جاؤ ہمارے مذہب میں کالا فرما شعیب علیہ السلام نے اگر ہوں ہم نہ پسند کرنے والے پھر بھی زبردستی لوٹاؤ گے تاکہ بہت بہتان باندھا ہم نے اوپر اللہ کے جوٹ کا اگر لوٹے ہم تمہارے مذہب کے اندر بعد اس کے کہ نجات دی ہم کو اللہ نے اس سے غلط مذہب سے اور نہیں لائق واسطے ہمارے یہ کہ لوٹے یا ہو جائیں دونوں مانیں بیچ کے مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا رب اللہ چاہے تو تو مالک ہے ہم اپنے اختیار سے نہیں لوٹیں گے پراق رب ہمارا ہر چیز پہ بیت بار علم تھے خاص اللہ پہ ہم نے توقل کیا اے ہمارے پروردگار افتہ بین نہ عملی فیصلہ کر دے یا عملی فیصلہ لکھو یعنی کافروں کو عذاب دے دے عملی فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ساتھ حق کے تو وہ بہترین فیصلہ کرنے کا وکال المالازین کا فرمن قوم ہی وہی انعد ہے ان کی قوم کا کا سرداروں نے جن نے کفر کیا اس کی قوم سے البتہ غیر کی تو نے شائب کی کہ غریبوں کو کہا بے شک تم اس وقت خسارے میں پڑ جاؤ گے یعنی ہم تمہیں سزا دیں گے قتل و قتال ہوگا لیکن ان کو کیا سزا دیتے اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا کن پہ غفار پہ خزت ہم اے انجام اناد انجام اناد پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے زلزلے کے ساتھ سیاح بھی لکھو زلزلہ بھی تھا آواز بھی تھی ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے جن لوگوں نے جٹھائے شائب کو گویا کہ نہ مقیم رہے وہاں اتنی تباہی ہوئی نا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے گھر بھی وہاں نہیں تھے جن لوگوں نے جشل شاہب کو وہ خاصر بن گئے کہتے تو مومنین کو دے کہ تم نے شاہب کی تباہ کی تھا ان کو میں اللہ خاصر خاصر خود ہو گئے پتو اللہ حضرت شاہب ان سے پھرے اور کہنے لگے یا قوم یہ کون سا ندا ہے سنانے کے لیے تأثر ہے لے کرو ندا ہے تاثر اے میری قوم البتہ کی پہنچایا میں نے تمہارے پاس پیغام اپنے رب کے اور خیر خی کرتا رہا تو کیسے میں غم کھاؤں قوم کا پہ بہرحال افسوس تو ہے لیکن زیادہ غم میں نہیں کھاتا کہ اس غم کے اندر کوٹ جاؤں تکلیم میں پڑ جاؤں یہ سزا میں ملنی تھی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 جٹلایا انہوں نے اس کو اللہ خزنا اس کے نیچے کو ابتدائی تمبی ابتدائی تمبی مگر پکڑا ہم نے اس بستی کے رہن والوں کو ساتھ تنگ دستی کے بیماری کے تاکہ وہ آجزی کریں گڑ گڑائے یہ کیا تھا ابتدائی تمبی معمولی عذاب اس کے بعد آ گیا استدراج سم بدلنا مکان سیاح لکھ لو جی استدراج پھر لائے ہم جا بجا بدحالی کے خوشحالی کو پھر لائے ہم جا بجا بدحالی کے خوشحالی کو یہاں تاکہ وہ بہت ہو گئے افاؤ کا معنی کاسورو بہت ہو گئے مال کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے اور کہنے لگے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 یہ آخری گرفت ہے سخت یہ سمجھ جی یہ تین شعبے آ گئے نہیں ہے پہلے کہا ابتدائی تمبی اس کے بعد استراج پھر سخت دار ایمان اور اگر تحقیق بستیوں والے ایمان لے آتے تقوی افطار کرتے تو کھول دیتے ہم ان کے پر برتتے آسمان سے زمین سے لیکن کر انہیں جٹھلایا بس پکڑا ہم نے ان کو بسباب وسطے کے پر کرتے تھے آفاہ میں آل نہ لالقرا تخویف دنیا بھی آپ بھی سمجھو تخویف دنیا کیا پت بےغم ہو گئے بستیوں والے یہ کہ آج یا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت درہ حالے کے نیند کرنے والے ہوں یا امن میں ہیں بستیوں والے یہ کہ آج یا ان کے پاس عذاب ہمارا ذہان چاشتے وقت اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں یہ اللہ بھائی سب کچھ اللہ اللہ میں مشغول افاہ میں نو کیا پس بیگم ہو گئے اللہ کے دعو سے مکر اللہ کا من کہا لکھنا ہے خدا کا دعو پس نہیں بیگم ہوتے اللہ کے دعو سے مگر قوم خاصری عوالم یاد اللہ زین یار سون العر وہی تخریر دنیاوی چیلی آ رہی ہے لم یہدے کا منع لکھو لم یا لم یہدے بمانے لم یا تبین کا نہیں واضح ہوا واسطے ان لوگوں کے جو وارث ہوتے ہیں زمین کے باد اہل یعنی بعد اہل ہا زمین میں جو پہلے لوگ رہتے تھے وہ مر گئے ہلاک ہو گئے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 کیا نی واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ چیز کون سی چیز کہ لا نشاؤ اگر ہم چاہیں تو آسا بناؤ ان کو بھی ہلاک کر دیں جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا ان کو بھی ہلاک کر دیں بس بم ان کے گناہ ہو کے ہم ہلاک کر سکتے ہیں لیکن ان کی عجیب کیفیت ہے سمجھ نہیں رہے وہ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اوپر کر لگ گئی ہے مہار عذاب بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے وہ نت بلا کلو سبب غفلت, غفلت غفلت کا سبب یہی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی سبب غفلت اور مہر لگاتے ہیں دلوں کے اوپر پاس وہ نہیں سنتے ساتھ دل کے وئی آج کل یہی حال ہے یا نہیں سیلاب آ رہا ہے آسمانی سیلاب ہے زمینی سیلاب ہے پھر بھی ہم ابرات سے کریں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 برائے تسلی رسول خلاصہ ماہ سبق برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیاں تھی کہ بیان کرتے ہم تیرے اوپر ان کی بعض خبریں ڈیو, ڈیو, ڈیو, اور اللہ تعالیٰ آئے ان کے پا رسول دو ان کے دلائل واضح لے کے پس نہ تھے تاکہ ایمان لائیں بس اس کے کہ چٹلا چکے تھے ابتدا میں میں قابلوں کا لکھو ابتدا بھائی ابتدا جو انہوں نے جٹلایا نا تو زد پہ آ گئے کیا اب جی ہم نہیں مانتے بات آیا ہے تو جٹھلا ہے زد میں آ گئے اسی طرح موہر لگاتے اللہ تعالی اوپر دل کافروں کے دا اور نہ پائے ہم نے واسطے اکثر ان کے وفائے احد احج سے پہلے کیا لکھنا ہے ہمارے ساتھ جو احد کیا تھا انہیں پورا نہیں کیا خدا کے احد پہلے پڑھ چکے ہو وہی وجہ دنا ان بمان ان ہے یہ مخفہ من المسقلہ اور بے شک پایا ہم نے اکثر ان کو بے فرمان ثم باصنا من بعد موسی یہ کس سنبر کیتنی ہے کی جی یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے پہلا دعوی کیا تھا ہاں کہ قران کو بہادری کے ساتھ پہنچاؤ توحید کو بہادری کے ساتھ پہنچاؤ اور اس میں کوئی دل تنگی نہ لاؤ جیسے موسا علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ پہنچایا ایک چھٹا کی سائے پہلے دعوے سے متعلق اس میں موسیٰ علیہ السلام کے آٹھ واقعات ہیں موسا علیہ السلام کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں آٹھ نمبر ایک لکھو سمہ باسنام بعد موسا واقعہ نمبر ایک پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسا علیہ السلام کو اپنے موج دے کے طرح فرعون کے اور اس کے درباریوں کے پاس ظالم و بحا ظالم و کمر کافر ہو کفر کیا انہوں نے ساتھن ان آیات کے بوجھ ذات کو نہ مانا کبھر گیا پر دیکھ کیسے تھا انجام مفسدین کا اور کہا منص علیہ السلام نئے فرعون بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے آنا حقیق اللہ ان کو لا سے پہلے کا مقدر ہے بھی آنا اور حقیق کا منع قائم میں قائم ہوں اوپر اس بات کے کہ نہ کہوں میں اوپر اللہ کے مگر حق بات تاکہ لے آیا ہوں تمہارے پاس دلیل واضح تمہارے رب کی طرف سے موجزات ہیں پت بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعانوں کے سامنے اللہ کی توحید بھی بیان کی اور تحریک آزادی چلائی کیا چلائی تحریک آزادی اور تحریک آزادی میں تکلیفیں آتی ہیں بہت ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا بار بار ادھر متحدہ ہندوستان میں تحریک آزادی کے بانی کون تھے حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کون حضرت شیخ الہند تھے انہوں نے تحریک آزادی چلائی تھی تحریک ریشمی رما اور تحریک خلافت اور آپ کی خدمت میں آز کروں میں آپ کی کراچی کے اندر ان کا مرکز تھا مدرسہ کھڈا کیا ادھر ہے اپنے سمندر کے قریب ہے مدرسہ کھڈا اس کے موت میں تھے حضرت مولانا محمد صادق رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے کیا تھے شاگرد تھے یہ مرکز ادھر تھا حیدرآباد کے اندر شیخ صاحب تھے اس وقت نام مجھے بھول گیا ہے وہ نو مسلم شائخ تھے حیدر آباد میں وہ مرکز تھا اور آگے سکھر کے اندر مرکز تھا امروٹ شریف حضرت مولانا تاج محمود امروٹی تھے ہمارے ہاں خان پور میں مرکز تھا دین پور شریف حضرت مولانا خلیفہ غلامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں ایک مرکز تھا وہاں صوبہ سرحد کے اندر وہاں حاجی صاحب تھے یہ مراکے انہوں نے بنائے تھے تحریک آزادی تھے اور مولانا عبید اللہ سنگھ جی کو افغانستان بھیج دیا تھا دیکھو جی تو حضرت موسم نے تحریک آزادی چلی نہیں اے فارسل بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اس نے قال پھر نے کہا ان کو اگر توجزا لایا ہے تو لے آؤ اس کو اگر ہے تو سچوں سے اور میں حاضر میں تو بوجھا لایا ہوں تو حاضرات نے اپنا آسا ڈالا کیا ڈالا آسا ڈالا نیچے وہ کیا بن گیا دی؟ بن گیا گیا جب دہا بن گیا بڑا سان ایسے منہ نکالا کھانے کے لیے کس کو فراؤن کو فراؤن دی دی دوڑا ہو اس کے منت کی خدا کے لیے خدا کے لیے میں ایمان لاؤں گا ایمان لاؤں گا بہرحال فی الحال ہمیں معافی نہیں دو تو حضرت واضح ایک بات سمجھے کہ ادھر ہے سوبان اج دہا تھا موٹا لیکن ایک اور جگہ میں نہ جانو کیا گویا کہ وہ کیا تھا پتلا سانپ تھا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 نہیں تھا وہاں کانفظ کا ہے ادھر حقیقت میں سوبان میں ایک معذضہ تو یہ تھا دوسرا معاوضہ میری طرف دیکھو یہ میرا ہے نا ہاتھ اے ادھر نیچے اپنا قمیص کے نیچے بغل میں دبا کے ایسے نکالتے تھے تو چمکدار تھا کیا تھا چمکدار اے اور کھینچا ہاتھ اپنے کو بغل میں دبا کر بس کو وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے کالل مالا میں فران یہ خرابی یہ ملا بچاتے ہیں کہتے ہیں فرون کا ارادہ ہوا ایمان لانے گا لیکن ساتھ جو یہ ملا بیٹھے تھے نا سرداران بدماد سمجھے جی ہاں یہ خبیص آدمی تھے انہوں نے کام بگاڑا انہوں نے کہا تو جادوگر ہے کیا ہے حضرت جادوگر ہے آپ علاقے کے جادوگروں کو اکٹھا کرو مرد جادوگروں کو مقابلہ کرو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 تو مشیر خرابی کرتے ہیں کال البال قوم فرعون کہا سرداروں نے قوم فرعون سے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے ماہر علی منا ارادہ کرتا ہے کہ نکالے تم کو تمہارے ملک سے پس کیا مشورہ کرتے ہو تم پمازا تاموروں کیا مشورہ کرتے ہو تم کہ بہت سے سردار بیٹھے تھے نا تو بعض سرداروں نے کہا کابینہ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 ہو ارجے ہو ارجے بروزن کا وزن کیا ہے افل بابال کا ہے ارجا جا ارجا ان اس کا منع کیا ہے محل دینا اور یہ عمر کا سیگا ہے ارجے ہو ہو زمیر علیحدہ ہے تو ایک کرات میں اس کی طرح ہے ارجے ہو لیکن یہ عاصم کے کرا تھی انہوں نے کیا کر دیا ہے تقریب کر دی ہے مولا دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں کے اندر چپراسی آشرین منا چپراسی چوکی دار جو اکٹھا کر رہے جادوگروں کو لائیں تیرے پاس ساتھ ہر جادوگر ماہر کو دن مقرر ہو گیا حضرت مس علیہ السلام نے کہا موئے یوم الزینہ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 وہ لالچی نہیں ہوتا حق والا جو باطل والے ہیں اہل باطل کیا ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں انہوں نے کہا فرعون اگر ہم غالب ہو جائیں تو کوئی معاوضہ بھی ملے گا پیسے شیسے اہم کا صرف معاوضہ معاوضہ بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا کیا مقرر بھی بن جاؤ گے آ گئے جادوگر فرعون کے پاس کیا نا لگے بے شک واسطے ہمارے بہت معاوضہ ہوگا اگر ہوں ہم غالب یہاں بھی ناوی ترکیب سمجھو کہ ناہ لو مبتدا ہے یا نہیں تو کیا ہونا چاہیے غالبین یا غالبون ہو تو خبر تو غالبون ہونی چاہیے نہ لو مبتدا تو الغالبون ہو تو اس کا جواب وہ پہلے گزر چکا ہے کہ ناہ لکھو ضمیر فصل نہ فصل ضمیر لا محل لامحلہ من الراب اور غالبین خبر ہے کنہ کی کس کی تو کانا کیا عمل کرتا ہے اس مقرہ خبر کو نس یہ خبر ہے اب سمجھ آئے نا کالا نام کہنے گا ہاں ہاں بے شک تو مقربین سے بن جاؤ گے کیا مانا معاوضہ بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا کالو یا موسا کیفیت مقابلہ اب جی مقابلہ شروع ہوا کیفیت مقابلہ کہنے لگے ہے موسا یا تو تو ڈال پہلے یا یہ کہ ہم پہلے ڈالیں کہ یہاں بھی ناہن و ضمیر فصل کا ہے کالا القو موسا علیہ السلام نے کہا ڈالو یہاں آپ سوال کریں گے کہ موسا علیہ السلام ان کو جادو کا حکم کر رہے ہیں حالانکہ جادو تو کیا ہے آرام ہے تو کیسے حکم کر رہے ہیں کہ ڈالو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بے پروئی ظاہر کرنی کیا تو میں لکھوا آتا ہوں لگاؤ جو زور لگانے لگا لو یہ کیا ہے حکم ہے یا بے پروئی ظاہر کر رہے ہیں بے پروئی حکم نہیں ہے اظہار آدم مبالات عربی میں اظہار آدم مبالات آه. یعنی دلیے کوئی پرواہ نہیں بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں پناہ ڈالو ڈالو پر جب ڈالے انہوں نے کیا ڈالے کوئی لاٹھیاں تھیں کوئی رسیاں تھیں تو سہار ہوا جنہوں نے جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ کیا مطلب وہ تھیں لاٹھیاں رسیاں ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کیا ہیں یہ سانپ ہیں لوگوں کو سانپ نظر آئے پوں پاؤں پوں پاں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 آنکھ مندر کہتے ہیں تو صحیح یاد ہو سندھی آنکھ مندر باہو ہے وہی کی ہم نے ترا موسا کے یہ کہ ڈال اپنا آپ فائزہ در فلکاہ مقدر ہے ڈال اپنا آپ انہوں نے جو ڈالا نا تو اچانک وہ نگلتا تھا ان کے سب جھوٹوں کو <laughs> وہ جھوٹ بڑے ہوئے دے. حقیقت تو ان کی کہ تھی وہی لکڑیاں رسیاں تھیں نظر آ رہے تھے سارا جھوٹ کو نکل گیا, حق. پاس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہوا جو کوئی کرتے تھے پغول کا پاس مغلوب ہو گئے وہاں کون مغلوب ہو گئے فرون اور اس کے سارے کرندے اور پھرے زلیلو جادوگر تھے سمجھدار انہوں نے سوچا کہ اس ملک کے اندر ہمارا مقابلہ کرنے والا تو کوئی جادوگر ہے نہیں ہم ماہر ہیں اور یہ دیکھو اس کا سانپ نگل گیا ساری لکڑیاں وغیرہ ہماری وہ تو جان رہے تھے کہ سانپ نہیں لکڑی ہیں ہاں صرف ایک شوبدہ بازی تھی تو انہیں کہا ہو نہ ہو یہ اللہ کے کی کہیں نبی ہیں سچے وہ تو گر پڑے سیدھا کرنے والے اور مومن بن گئے وہ ان کے سہارا اور ڈال دیے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے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 اس چیز نے ان کو ڈال دیا سیجے میں اب دیکھو میرے محترام پہلے بھی الکا تھا یہ بھی القاع تھا پہلے انہوں نے لاٹھیوں کو ڈالا کس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق کا مقابلہ کرنے اب یہاں سروں کو ڈالا کس کے لیے ایمان لانے کے لیے تو وہ بھی الکا ہے یہ بھی کیا ہے الکا ہے فرق ہے کالوا منا کہنے لگے ایمان لحم ساط رب العالمین کے یعنی رب منسا بہ ہارون کہ رب منسا و ہارون کیوں فرمایا تعین کے لیے کیا اس لیے کہ اگر صرف یوں کہ آ مناب برب العالمین تو وہ فرعون بھی تو رب کا دعویٰ کرتا تھا نہیں آنا رب و کمل اس لیے فرمایا کہ رب العالمین سے مراد کون ہے کہ منسا اور ہارون کے رب ہیں اعلیٰ فرعن آ فرعن کی تحدید ہے دھمکی رونے کا اچھا ایمان لائے تم ساتھ اس کے پہلے اس کے اجازت دوں میں تم کو تم تو گویا کہ میرے ملازم تھے میرے معاوضہ پہ آئے وہ اس سے اجازت بھی نہیں لی ایسے ایمان لائے ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری چال ہے تمہاری کیا ہے کیسے چال کہ تم نے شہر کے باہر آپس میں کا کیا مشورہ کیا اور موسا کو پہلے بھیج دیا کہ تو جا کے ان کو جادو دکھا پھر ہمیں مقابلے کے لیے برائے گا فرعون ہم ہر جائیں گے اور پھر ہم ملک پہ کیا کریں گے قبضہ کر لیں گے یہ تو چال ہے تم ہر آپس میں مشورہ ہے یہ سمجھی بات یا نہیں دیکھو جی فرعون نے ایمان لائے تم ساتھ اس کے پہلے میری اجازت کے ان بے شک یہ البتہ چال ہے کہ چلی تم نے شہر کے اندر تا کہ نکالو اس سے اس کے حال کو پس ان انکریب جان لو گے کیا جان لو گے یہ دڑکا دیا تحدید ہے اجمالی تم جان لو گے تفصیل آگے ہے دیکھا جائے گا تحدید ہے نہیں تحدید اجمالی ہے آگے تفصیل لوکتے انا اس تحدیر کی تفصیل ہے کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو تبدیل کر کے دائیں ہاتھ بایاں پاؤں پھر سولی پہ چاڑوں گا تم سب کو آدھوں جب یہ بات کہی نا پھرا نے تو انہوں نے کیا جواب دیا جو جادوگر مومنٹ ہو گئے کہنے لگا تو ہمیں مار دے گا نا تو مرنے کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے اللہ کا اللہ کا دیدار ہو گیا نہیں یہ تو ہمارا عین مقصود ہے مقصود ہے چادر جان ہی دے دی جگر نے آج کن یار پر عمر بھر کی بے قراری کو کرا رہا ہی کہیں نہ لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف کرنے والے ہیں ہمارا عین مقصود ہے باقی تو جو دھمکیے دیتا ہے ہمارے اندر اور کوئی عیب دیکھا تو نے کوئی قصور دیکھا یہی ایپ دیکھا ہے کہ ہم ایمان لئے ہیں ایمان کوئی عیب ہے ایمان کا بدلا لینا چاہتا ہے اور نہیں بدلا لیتا تو ہم سے ایک مانا دوسرا مانا کہ نہیں ایب پاتا تو ہم سے مگر اس بات کا کہ ایمان ہم اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ جب کے آئی ہمارے پاس اور تو کوئی قصور نہیں رب نا فرغ صبر مناجات او دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار بہاد ہمارے اوپر صبر اور فوج کر جو ہم کو اس حال میں کہ ہم کیا ہوں؟ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق